امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغا کے خطبہ نمبر 113 میں طلب بارہ کے لیے دعائیہ کلمات ادا کرنے کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں بار لاہا خشک سالی سے ہمارے پہاڑوں کا سبزہ بالکل سوکھ گیا ہے اور زمین پر خاک اڑ رہی ہے ہمارے چوپائے پیاسے ہیں اور اپنے چوپایوں میں بوکھلائے ہوئے پھرتے ہیں اور اس طرح چلا رہے ہیں جس طرح رونے والیاں اپنے بچوں پر بین کرتی ہیں اور اپنی چرا کے پھیرے کرنے اور تالابوں کی طرف بست شوق بڑھنے سے آجز آ گئے ہیں پروردگار ان چیخنے والی بکریوں اور ان شوق بھرے لہجے میں پکارنے والے اونٹوں پر رحم فرما خدایا تو راستوں میں ان کی پریشانی اور گھروں میں ان کی چیخو پکار پر ترس کھا بار یا خدایا جب قحط سالی کے لاغر اور نڈھال اونٹ ہماری طرف پلٹ پڑے ہیں اور بظاہر برسنے والی گھٹائیں آ آ کے بن بر سے گزر گئی تو ہم تیری طرف نکل پڑے ہیں تو ہی دکھ درد کے ماروں کی آس ہے اور تو ہی التجا کرنے والوں کا سہارا ہے جبکہ لوگ بے آس ہو گئے اور بادلوں کا اٹھنا بند ہو گیا اور مویشی بے جان ہو گئے تو ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے امال کی وجہ سے ہماری گرفت نہ کر اور ہمارے گناہوں کے سبب سے ہمیں اپنے عذاب میں نہ دھر لے اے اللہ دھواں بارشوں والے ابر اور چھاجوں پانی برسانے والی برخا اور نظروں میں کھب جانے والے ہریالے بادلوں سے اپنے دامان رحمت کو ہم پر پھیلا دے وہ موسلا دھار اور لگاتار اس طرح برسے کہ ان سے مری ہوئی چیزوں کو تو زندہ کر دے اور گزری ہوئی بہاروں کو پلٹا دے خدایا پرور دگار عالم ایسی سیرابی ہو کہ جو مردہ زمینوں کو زندہ کرنے والی سہراب بنانے والی اور بھرپور برسنے والی اور سب جگہ پھیل جانے والی اور پاکیزہ او بابرکت اور خوشگوار و شاداب ہو جس سے نباتات پھلنے پھولنے لگیں شاخیں باراور اور پتے ہرے بھرے ہو جائیں اور جس سے تو اپنے آجز و زمین گیر بندوں کو سہارا دے کر اوپر اٹھائے اور اپنے مردہ شہروں کو زندگی بخش دے اے اللہ ایسی سیرابی ہو کہ جس سے ہمارے ٹیلے سبز پوش ہو جائیں اور ندی نالے بہ نکلیں آس پاس کے اطراف سر سبزوں شاداب ہو جائیں پھل پھول نکل آئیں چوپائے جی اٹھیں دور کی زمینیں بھی تربتر بتر ہو جائیں اور کھلے میدان بھی اس سے مدد پا سکیں اپنی پھسلنے والی برکتوں اور بڑی بخششوں سے جو تیری تباہ حال مخلوق اور بغیر چرواہے کے کھلے پھرنے والے حیوانوں پر ہیں ہم پر ایسی بارش ہو جو پانی سے شرابور کر دینے والی اور موسلا دھار اور لگاتار برسنے والی ہو اس طرح کہ بارشیں بارشوں سے ٹکرائیں اور بوندیں بوندوں کو تیزی سے دھکے لیں کہ تار بند جائے اس کی بجلی دھوکہ دینے والی نہ ہو اور نہ افق پر چھا جانے والی گھٹا پانی سے خالی ہو اور نہ سفید ابر کے ٹکڑے بکھرے بکھرے سے ہوں اور نہ صرف ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں والی بوندا باندی ہو کر رہ جائے یوں برسا پروردگار کہ قحط کے مارے ہوئے اس کی سر سبزیوں سے خوشحال ہو جائیں اور خشک سالی کی سختیاں جھیلنے والے اس کی برکتوں سے جی اٹھیں اور تو ہی وہ ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد میں برساتا ہے اور اپنی رحمت کے دامن پھیلا دیتا ہے اور تھی والیو وارش اور اچھی صفتوں والا ہے